معلوم کرنے کا ساکھ ساکھ سے جی جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کون کا اچھا, اچھا ایک یہ ڈائمنڈ کے بارے میں پوچھا کہ اس پر زکات ہوتی ہے یا نہیں تو یہ ڈائمنڈ جو ہیں یہ مال کے حکم میں آتے ہیں صرف مال ہے یعنی اس کو سمن کے حکم میں نے لاتے سونا چاندی اور روپے کے حکم میں نہیں ہے یہ مال کے ہے اور جب وہی حکم ہوگا جو ایک عام مال کا ہوتا ہے عام یعنی سامان جو گھر کا ہے کہ اگر یہ تجارت کی نیت سے رکھے ہیں تو انتظات بنے گی اگر صرف پہننے کے لیے ہیں تو چاہے کروڑوں روپے کے کی کیوں نہ ہو انتظکات نہیں بنتی ہے بالکل ٹھیک یہ ایک بھائی بھائی نے پوچھا تھا کہ بی, بی فاطمہ رضی ابی اللہ عنہ کے باغ کا جو مسئلہ تھا یہ باغ فطق کہلاتا ہے یہ اصل میں مال غنیمت میں آیا تھا اور یہ اصول تھا کہ پانچواں حصہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کر دیا جاتا تھا اور اس میں سے پھر قرابت داروں کو یتامہ مساکین وغیرہ کو حصہ جاری کیے جاتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالے مبارکہ ہوا تو تقسیم و وراثت کا مسئلہ آیا اس وقت حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث پاک پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے اچھا اس پر تھوڑی سی ناراضگی ایک پیدا ہو گئی ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ایسا محول سا بن گیا تھا کہ یہ باغ فدق بی بی فاطبہ کے حصے میں آنا چاہیے تھا لیکن اس حدیث کی وجہ سے وہ تقسیم روک دی گئی تھی بعد میں یہ معاملہ کلیئر ہو گیا تھا اور سب نے اس پہ اتفاق کیا اور یہ جھگڑا مکمل طور پہ ختم ہو گیا تھا اور اس معاملے میں بعض اوقات یہ شبہ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ شاید ماض اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نفسان غرض کی وجہ سے اس کو روکا حالانکہ وہ معذ اللہ اس سے و ہاف تھے اس کی دلیل یہ ہے ایسا نہیں تھا کہ باغ فدق کا جو نفع تھا وہ آپ کے گھر میں آ رہا ہو یہ شبہ پیدا ہوتا دوسرا یہی باغ فدق حضرت ہو میں پھر حضرت عمان کے, زم کے زمانے میں پھر حضرت علی کے زمانے میں بھی رہا صحیح, صحیح اور اس کے جو مصارف تھے وہ وہی رہے جو ابو بکش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانے میں تھے یعنی حضرت علی نے اس کو تبدیل نہیں کیا کہ اب یہ چونکہ میرے پاس آیا اگر معذلہ پہلے نا ہوئی تو میں انصاف دلواؤں گا اور فاطمہ کی اولاد کے لیے مختص کر دیا جاتا نہیں آپ نے اس کو اسی پر قائم رکھا اس سے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ پہلے درستی چلتا آیا سورہ, سورہ یسین کی فضیلت سورہ کہ فضلت جمعے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور یہ بیان فرمائی کہ اس کو اگر جمعے کے روز پڑھا جائے تو برکت میں گھر میں اضافہ ہوتا ہے روزی میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل فرمایا گیا اس کے پڑھنے سے بھی بے شمار برکات ہیں مردے کے پاس پڑھیں گے تو روح میں نکلنے میں آسانی ہوتی ہے قبرستان جا کر پڑھیں گے تو تمام مردوں کی تعداد کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے فضلتیں بے شمار ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی دکان سے کوئی چیز خریدیں تو اس میں بس مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں خرید و فروخت ممنوع نہیں ہوتی ہے بات وہی ہے کہ اس میں آپ کو غور و تفکر کرنا ہوگا کہ کسی ناجائز چیز کی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک اور ناجائز چیز کی ملاوٹ کی تحقیق کے تین ذرائع شریعت نے مقرر کیے ہیں یا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے حرام چیز کو ملتے ہوئے دیکھا یا نمبر دو جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے وہ خود اس کے اجزائے ترکیبی میں لکھ دے کہ یہ چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں یا نمبر 3 کوئی عادل شخص جو اس کا ظاہر اور باطن بالکل شریعت کے مطابق ہو وہ آپ کو خبر دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ملاوٹ ہوتے دیکھی تھی صحیح. اگر ان تین ذرائع سے کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو حرام و ناجائزی کہیں گے صحیح. ورنہ استعمال کی رخصت ہوتی ہے ایک مختصر سبق فہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ بات ہو رہی تھی علم کے حوالے سے اور بہت ساری کالز بھی اس حوالے سے موصول ہو رہی ہیں جو لوگ سوالات کر رہے ہیں علم کیا ہے جہالت کیا ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے مفتی صاحب جب اتنی بتائی گئی اس کی فضیلتیں بتائی گئیں ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت بتائی گئی ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی اور اس کے بعد اس علم کو حاصل کرو جہالت سے دور ہو جاؤ تو کہتے ٹھیک ہے ہم بچے کو سکول داخل کرا دیتے ہیں یعنی یہ جہالت کو دور کرنے کا ایک طریقہ کہلائے گا کہ اسے اسکول میں داخل کر دیا گیا دیکھیے یہ بات تو واضح ہو چکی نا کہ کون سا علم اللہ بطالا کی بارگاہ میں مقصود ہے شریعت میں اسلام کے اندر کس علم کو اہمیت دی گئی ہے اور باقی علوم جو دنیاوی تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس صورت میں فضیلت کا باعث بنتے ہیں جب یہ بات ہو چکی تو اگر اسکول میں تعلیم حاصل کرائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں پہ اسکول میں بال فرض دینی تعلیم بھی باقاعدہ دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے پھر دینی تعلیم بھی حاصل ہو رہی ہے اور معاشرے کے معاملات سے بھی واقفیت ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مدرسے کے اندر اسکولوں کے اندر اتنے بڑے بستے اور اتنی سی کتاب اسلامیات کی تو یہ کافی نہیں ہے اسلام ہمارا پورا دین ہے پورے دین کے حوالے سے بات کرتا ہے زندگی کے تمام پہلو سے بات کرتا ہے تمام معاملات کو ڈیفائن کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر اسکولوں میں دینی تعلیمات رکھی جاتی ہیں تو وہ کچھ زیادہ ہو اتنی کہ جس سے ایک طالب علم جو اسکول سے فارغ ہوتا ہے وہ فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر بنے انجینئر بنے مگر وہ مسلم ڈاکٹر بنے ایک مسلمان انجینئر بنے یعنی اس کے اندر باقاعدہ خدمت خلق کا جذبہ ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو اور پھر اس علم ان کے اندر جو کچھ بھی وہ مشاہدات کرتا ہے ان مشاہدات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جسٹیفائی کرے کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کے اندر پڑھی اور اس کے متعلق ہمارا دن اشتنا کہا جائے کہ قرآن, نے قرآن میں کیا کہا گیا حدیث میں کیا کہا گیا اور اس کا مفہوم جانے اسے یہ جاننے کا اس اگر آپ اجازت گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ قرآن اور حدیث کے علوم میں سے بھی کتنی مقدار سیکھنا ایک عام آدمی پر لازم ہے کون کون سے علوم ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر کیا اسکول اور کالجز میں وہ مقدار پوری کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا تاکہ ہم جہلیت کو دور کرنے کا دعویٰ کر سکیں یا نہ کر سکیں تین طرح کے علوم سیکھنا فرض ہوتا ہے نمبر ایک علم العقائد علم العقائد سے مراد اختلافی مسائل نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات آسمانی کتابیں انبیاء علیہ السلام جنت دوزر جن فرشتے تقدیر آخرت ٹھیک بس یہ چند عنوانات ہیں ان کے ضروری مسائل سیکھنا عقیدہ سیکھنا اور اس کو دلائل کے ساتھ جاننا یہ فرض ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا علم احکام شریعت کہ جو جو چیز ہم پر عبادات کے لحاظ سے فرض اور واجب ہیں ان کی اتنی معرفت حاصل کرنا کہ جس کی بنا پر ہم آسانی سے صحیح طریقے سے ان کو ادا کر سکیں اور غلطیوں سے بچ سکیں صحیح اور جو آپس کے معاملات ہیں شادی بیاہ نکاح طلاق وغیرہ اور یہ مداربت بائیں وغیرہ ان کا بھی اتنا علم سیکھنا کہ یہ معاملات شریعت کے تقاضے کے مطابق حل ہو سکیں تیسرا ہوتا ہے علم احوال قلب اپنے دل کی جو اچھی صفات یافات ان کا علم حاصل کرنا اس کے علاوہ گناہان ظاہری جو کہلاتے ہیں ان کا اتنی ان کی معرفت حاصل کرنا تاکہ بچنے میں آسانی ہو اب تو بچے کو اسکول کو اسکول میں داخل کراتا ہے لازم بات ہے کہ تمام چیزیں پہلے سال میں تو سکھا نہیں سکتے بچوں کو ترتیب ہی ہوگی تو یونیورسٹی لیول تک پہنچتے تک اگر یہ تمام علوم کو تدریج کلاسوں میں رائج رکھا جائے جی ہاں اور ان کو سیکھتا ہوا بچہ پہنچ کر ایک اسٹیج پر بلوغت کے اسٹیج پر پہنچتا ہے تک اگر یہ تمام چیزیں سیکھ لیتا ہے وہ تو یقینی سے بات ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ دنیاوی علوم سے بھی مزین ہے جس کا شریعت نے تقاضا کیا ہے اور دینی علوم سے بھی مزین ہے صحیح ایک شامل کرتے ہیں <laughs> السّلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات میں انکل پنجاب سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے آپ کا پروگرام سب سے بہت تعریف کرنی کرنی تھی کہ بہت اچھا ہے اچھا پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ ابھی کسی نے کزان ہماری کاؤنٹ نہ کی ہوئی ہوں اور پھر بھی اس کے باوجود بات ہیں یعنی کہ جب دل کو تسلی ہو جائے گی تو یعنی کہ ادا کرنا بند کر دیں گے کیا, हुँ کیا؟ हुँ یہ کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج کے ٹاپک کے بارے میں میرا کویشچن ہے کہ طالب علم بچیاں جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں کالج گئی ہیں وہ کس طرح سے مجھے سے کہیں کہ ٹائم ٹیبل ایک بنا دیں کہ رمضان وہ کس طرح سے اچھے طریقے سے مینج کر سکتی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں ٹھیک بہت اچھی بات کی آپ نے ضرور آپ کو بتاتے ہیں آپ شامل کرتے ہیں حافظ محمد علی سہروردی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جی حافظ سکے دی کے ہافس کے بعد رین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم ساوریک کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم شفیق بات کر رہا ہوں شفیق الرحمان سوڈان سے جی شفیق الرحمان سوڈان سے بات کر رہے ہیں ہاں جی سوڈان سے میں بات کر رہا ہوں میں <coughs> ادھر بزنس کرتا ہوں اچھا شفیق صاحب سوڈان سے کالس تو آئی ہیں لیکن بہت کم آتی ہیں تو باہر سوڈان میں سب کے دیکھا جاتا ہے یہ ہاں جی میں ہاں سوڈان میں آ رہا ہے میں آپ کی آواز ٹی وی میں بند کی ہوئی ہے اچھا میں ٹیلیفون پہ بات کر رہا ہوں اور تصویر سامنے دیکھ ہوں اچھا سوڈان میں کیا وقت ہو گئے تو میرا سوال یہ ہے کہ سوڈان میں شفیق صاحب سوڈان میں کیا میں بزنس کرتا ہوں اچھا اور ادھر جو میں میری جو بنتی ہے وہ میں زیادہ تر پاکستان میں دیتا ہوں اچھا تھوڑی بہت ادھر بھی میں دیتا ہوں اور میں یہ آیا کہ صحیح ہے یا غلط ہے جبکہ میرا سارا بزر یہاں پر ہے اور دوسرا میں میرا جو مال میں کسی مال کیا ہوا ہے وہ راستے میں ابھی پہنچا نہیں ہے اس کے اوپر آیا کہ زکار لگتی ہے جبکہ میں اس کی پوری پیمنٹ دے چکا ہوں ٹھیک ہے ہنڈریڈ پرسینٹ اس کی میں پیمنٹ دے چکا ہوں اس کے اوپر زکار لگتی ہے یا نہیں لگتی یہ پلیز مجھے بتائیے اور دوسرا جو گڈ میں پڑا ہوا ہے یا میرے شو روم میں پڑا ہوا ہے ان کے اوپر بھی زکار لگتی ہے صحیح بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ سنتی ہے کبھی ہمیں بھی یاد کیا کریں شفیق صاحب کیا کریں ہمارے ہلو جی ہلو ہاں شفیق صاحب میں پوچھ رہا تھا کیا وقت ہو ہوگا اس وقت سودان میں سودان میں اس ٹائم ایک بج کے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ رات کا وقت ہے صبح کا اچھا اچھا رات کا رات کا ایک بج کے پندرہ منٹ ہو گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس میں جدید تعلیم ہونی چاہیے اور یقیناً ہونی چاہیے اس میں کوئی مطلب ہم اس کے بہت بڑے حامی ہیں کہ ہونی چاہیے وہاں پر یہ کیوں نہیں کہا جاتا یا یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو آپ کے سکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اسلامک ایجوکیشن بہت زیادہ سفیشنٹ ہو جائیں ایسا کیوں نہیں ہوتا دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم بار یہ دیکھتے ہیں اس طرح کی گفتگو چلتی ہے اور پوری ذمہ داری مدارس پر یا اسکول پر ڈال دی جاتی ہے یعنی اسکولوں والوں سے کہا جاتا ہے دنیاوی تعلیم ہے دینی تعلیم نہیں یا مدارس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ مدارس میں دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم نہیں صحیح اور یہ دیکھیں آپ کہ ہم پورے اپنے نظام کے پورے نظام کو چھوڑ کے ایک جس کو درست کرنے کے لیے نکلتے ہیں حالانکہ کسی بھی نظام کا ایک جس اس پورے نظام کے تحت ہوتا ہے آپ اس ایک جز کو نہ تو درست کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو درست کر کے معاشرے میں کوئی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں کسی بھی نظام میں اجتماعی فساد ہو تو اس کے کسی جز کو چھوڑ کے وہ میجر جو فسادات ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے ان کو دیکھنا چاہیے ان کی اصلاح کرنی چاہیے مدارس کو آپ دیکھیں گے تو مدارس کا تو یہ احسان ہے کہ ایک طرف سے ان لوگوں نے ان لوگوں کو جمع کیا جن لوگوں کو کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا ان کو رکھا کھلایا پلایا اور ساتھ میں پڑھا دیا تو اب آپ بغیر شکریہ ادا کرنے کے کہ انہوں نے ان کی کفالت کی ان کو رکھا ان کو پہنایا ان کو کھلایا اور حسب توفیق پڑھا دیا تو آپ کہتے ہو یہ کیوں پڑھایا یہ کیوں نہیں پڑھایا صحیح بات سمجھ رہی ہوں آپ دیکھیں مدارس کو کون فنڈنگ کرتا ہے کون اس کو اٹھاتا ہے ان کی بجٹ ان کے اخراجات کون اٹھاتا ہے تو وہ تو فیس عبیل اللہ اپنے مدد آپ کے تحت چلتے ہیں یہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو میں سوال کر رہا تھا کہ اس کو کیوں ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے اچھا سر کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہاں میں بات کر رہا ہوں چیس گڑھ اور امریکہ پور سے امریکہ پور سے بول رہا ہوں اچھا اور میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک ہے تو اس میں شرابی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس آپ کا جو اراثیل کمیٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو جو ہے اس کی ساری کی دعوت مطلب کیا دے سکتے ہیں کیا اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جس طرح مفتی عامر صاحب فرما رہے تھے بہت ویلڈ بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر سپوز یہ ایک سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے کہ ہم مدرسہ الگ رکھتے ہیں اور کالج یونیورسٹی الگ رکھتے ہیں تو کیوں ایک طرف جہاں الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جدید تعلیم شامل نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب وہاں پر کیوں سفیشینٹ ایجوکیشن اس کی نہیں ہے جی ہاں میں دو باتوں پہ کلام کروں گا پہلی بات تو یہ کہ مفتی صاحب نے جو شاعر فرمایا اس پہ مجھے تھوڑا سا آبجیکشن ہے اس اعتبار سے کہ مدارس میں تمام بچے کوئی بے سہارا یتیم غریب مسکین نہیں آ رہے ٹھیک بہت پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں ماشاءاللہ لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں یہی ایک مدارس کا غلط تصور قائم کر کے لوگوں کو بعض اوقات علم دن سے روکا جاتا ہے کہ مدارس میں تو وہ جائے جس کو صرف جس کی آخری منزل مسجد کی روٹیاں ہوں یہ مطلب ہر مدرسے کا یہ منشا نہیں ہوتا مانڈے کا تصور یہ غلط تصور ہے مفتی صاحب نے بھی ایک شعبے کی طرف اشارہ فرمایا یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں ایک شعبے کی طرف اشارہ فرمایا ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے یتیم کے بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں مالدار طبقہ بھی آتا ہے اور ایسے بچے بھی آتے ہیں جو سکا پطر وغیرہ پر گزارا نہیں کرتے خود فیسز دے کر وہ پڑھتے ہیں ٹھیک دوسری بات یہ کہ میں سوال اب کرتا ہوں سب سے ہر جواب بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا دینوی اور دنیاوی علوم آپس میں لازم و مزوم یا نہیں ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں لازم مظلوم ہیں تو صرف مدارس قابل گرفت نہ ہوئے بلکہ یونیورسٹیز اور کالجز بھی ہوگئے ڈیفنیٹلی وہ بھی ہوگا ہو ہو کیونکہ لازم مزوم آپ خود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وہاں پہ صرف دنیاوی تعلیم کیوں کیوں ہے دونوں طرح چاہیے دوسری بات یہ کہ جدید علوم سے آپ کی مراد کیا ہے اس کا تعین کر لیا جائے اور پھر یہ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے آگے چل کر ایک فیلڈ میں کام کرنا ہے اس کو کون سے جدید علوم کی ضرورت ہے کیا آپ کا مطالبہ اس سے ایسے علوم کے سیکھنے کا تو نہیں ہے کہ جس کے آئندہ پریکٹیکل لائف میں اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر ایک ڈاکٹر ہے اسے بایولوجی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کی ضروری چیزیں وہ سیکھ لے تو ہم سیکھ لے کچھ وہ ایسی باتیں سیکھ لے کہ جن کے ذریعے وہ کچھ شرحی احکامات کی وضاحت اس کو درکار الگ بات ہے لیکن اس, اس کو مکمل علم سیکھنا تو لازم نہیں ہوگا یہی ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھی اردو کریں گے جیسے بھی میں نے ارد کیا تھا کہ تین وہ علوم جن کا سیکھنا فرض ہے ان کی تفصیل لے, لے, لے کر اور اس کا سلیبس بنانا چاہیے اور اسے وہاں پر نافذ کر دینا چاہیے باقی جیسے آپ نے شاید فرمایا میں اس کے بالکل مخالف نہیں ہے کہ موجودہ جو مدارس کا طرز تعلیم ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے اور ضرورت ہے اور ہے ہونا چاہیے جدید علوم داخل کرنے چاہیے لہٰذا اعتدال قائم ہونا چاہیے نہ ان کو مرد الزام ٹھہرائیں نہ ان کو برا بھلا کہیں ہونا یہ چاہیے بالکل یہ ان سب اتفاق کریں گے کہ بارہ سال تک بارہویں جیسے ہوتی ہے ہماری بارہویں تک تو آپ تمام چیزوں کو ایک طرح لے کر چلیں ایک جیسے عام تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد الگ الگ آپ کیٹیگریز بنا لیجیے اس کو ہم تخصص کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک فیلڈ میں جو جہاں جانا چاہے تو اس کے مطابق اس کو وسیع معلومات یہی دین بدارس کے اندر ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی دینی دنیاوی علوم دنیاوی علوم ہیں لیکن کم ہیں لیکن وہی ہے کہ ان کے اوپر اضافی جو بوجھ ڈالا جائے گا وہ اتنا ہی ڈالا جائے جو آگے اس علم کی خدمت کی فیلڈ میں ان کے لیے معاون ہو اس کے بعد ان کو بھی کسی ایک خاص فیلڈ میں آپ رکھیے تو یہ اعتدال پسندی جب تک پیدا نہیں ہوگی اسی طرح ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے رہیں گے چلے میں تو اس سے تو یہ تو بات بالکل اپنی جگہ پر درست ہے اور کچھ کام شروع بھی ہوا ہے کام بھی ہو رہا ہے کچھ ماڈل یونیورسٹیز اور کالجز ایسے بنے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں چلے اس بحث کو ہم یہاں تک سمیٹ لیتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک جو اسلامیات جو جو پڑھائی جا رہی ہے کیا اس سے مطمئن ہیں آپ ایک کالر شامل کر کے میں اس کا جواب دیتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ظہیر بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی ظہیر صاحب میرا سوال ہے کہ تراویح جو یہ سلوک ہیں کہ واجد ہیں یہ کس میں آتی ہیں آپ سے سنوں کی میرے جکل معلومات کے مطابق تو جب سنوں کی جماعت نہیں ہوئی اس ہوتی آپ روشنی ڈالیں یہ سنوتے ہیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تقسیم بھائی وعلیکم السلام تقلیم بھائی میں اردد خان بول رہا ہوں پشاور سے جی ارشد صاحب جی میرا سوال یہ کہ میں پچھلے سال میں نے رمضان خانہ مکہ میں اور مدینہ میں گزارا تھا ماشاءاللہ اللہ جی ہاں تو میں نے اس بار بھی بکنگ کرائی ہے جمعے کو میری فلائٹ ہے میں دوبارہ جا رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ جی ہاں تو سوال یہ تھا کہ پچھلی بار ہمارا فرسٹ ٹائم تھا اس سے پہلے ہم, ہم میں, میں میری بہنیں امی بیوی بچے ہم سب اکٹھے گئے تھے لیکن ہم جب افطاری کے لیے جاتے تھے خانہ کعبہ میں ہم اور مسجد نبوی میں हुँ. تو افطاری کا بڑا عجیب سا اور بڑا توہانا سما تھا جس کے لیے جس کو ہم نے بہت انجوائے کیا وہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پاکستان واپس آئے تو ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جب آپ خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں افطاری کے لیے جاتے تھے हुँ. تو کیا آپ وہاں پر احتکاب کی نیت کرتے تھے میں نے ہمارے دھر میں تو یہ تھا کہ احتکاف کے لیے لوگ جو بیٹھتے ہیں دس بارہ دن کے لیے یا تین دن کے لیے हुँ. تو ہم نے کہا بھائی ہم نے تو ایسی کوئی نیت نہیں کی تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے خانہ کعبہ میں جو بھی افطاری کی ہے یا مسجد میں کی ہے یہ ٹوٹلی آپ نے غلط کی یا آپ نے اللہ کی اجازت کے بغیر کھایا تو آیا آپ کو پہلے نیت کرنی چاہیے تھی میرا سوال یہ ہے کہ آیا وہ نیت ہمیں کرنی چاہیے تھی اگر ہم نے ایسی گرفتاری کر لی ہے تو ہم نے کوئی غلط کیا یا صحیح کیا اگر اس کی کوئی باقاعدہ کوئی نیت ہے تو وہ نیت کیا ہے چلے میں ہم ان مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے مطلب لوگ تو بالکل ہی غارت ہی کر دیتے ہیں ہر چیز کہ مطلب سب کچھ غلط ہو گیا کچھ بھی تم چھو گئے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا مطلب یہ رویہ بھی درست ہونا چاہیے جی مفتی صاحب یہاں یہ جو موجودہ سلیبس مرتب کیا جاتا ہے بہرحال یہ تو ہر شخص بہتر سمجھتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے صرف مناسب, مناسب, مناسب نہیں <تصف> ہے <ہی> مناسب <تصف> ہے اس طرح تفصیل مطلب سے بات کرنا چاہوں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تازیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم uh, میرا ایک سوال ہے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو ہلو جی کون اور کہاں سے بات السلام علیکم وعلیکم السلام میں سرحا بول رہی ہوں انڈیا سے جی فرمائیے لیبیا سے میرا سوال ہے ہلو جی فرمائیے جی آپ سے میرا سوال ہے کہ میرے نکاح سے پہلے میں غیر مسلم تھی اچھا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے کوئی سات سال پہلے اچھا اگر میں ان کے لیے کوئی ان کے نام سے مسجد میں کچھ دینا چاہوں یا کچھ کرنا چاہوں اللہ کی راہ میں ان کے نام سے کیا میں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اتنی صاحب سوالات بھی کافی اکٹھے ہو گئے انسان حج کے ارکان کے بارے میں پوچھا تھا تو حج کے تین قسم ہیں ارکان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے مشہور حج تمکو ہے اس کے لیے بس یہ ہے کہ یہاں سے آپ جب احرام باندھ کے جائیں گے تو صرف عمرے کی نیت کریں گے وہاں پہنچنے کے بعد عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام اتار دیں گے اور آٹھ الحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں گے اور مینا جائیں گے وہاں پر فجر کے بعد نکلنا سنت ہوتا ہے ظہور، اثر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر مینا میں گزارنا سنت کریمہ ہے تو نو ہو چکی ہوگی پھر وہاں سے میدان عرفات آئیں گے نو الحجہ کو میدان عرفات میں گزاریں گے اور یہ پہلا رکن ہے حج کا اور یہ اس میں جو میدان عرفات میں آ گیا وہ حاجی ہو گیا غروب آفتاب تک یہاں رہنا واجب ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد پھر یہ نکلیں گے مضطریفوں میں پہنچیں گے وہاں پورے رات گزارنا سنت ہے لیکن فجر شروع ہونے کے بعد سے لے کر اور طلوع آفتاب تک یہ جو وقت ہے یہ گزارنا وہاں واجب ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ منائیں گے تو دس ہو چکی ہوگی وہاں پر آ کر یہ سب سے پہلے بڑے شیطانوں کا انکری ماریں گے پھر قربانی کریں گے اس کے بعد حل کروا کر پھر یہ تواف زیارہ کے لیے چلے جائیں وہ تواف اللہ حج کا دوسرا رکن ہے یہ دو بڑے ارکان ہوتے ہیں حج کے हुँ. اس کے بعد واپس آ کے گیارہ بارہ کو دوبارہ رمی کریں گے پھر توافیں وداع کریں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک میں نے پوچھا کہ ہم نے قضا کا حساب نہیں کیا بس ہمارا دل یہ ہے کہ جب ہمارے دل تسلی پذیر ہو جائے گا کہ ہم نے قزا ادا کر لیا ہم چھوڑ دیں گے हुँ. ایسا نہ کریں قزا کی تعداد کا اندازہ کرنے کے لیے تو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ غالب گمان کو دلیل بنا لیں لیکن ادا کرنے کے لئے ایک تعداد مقرر کریں کیونکہ اس طرح اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی تو قابل گرفت ہو سکتے ہیں میں نے کہا کہ وقت کا ٹائم ٹیبل بنا دیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے ہر ایک کے گھر کے مختلف مصروفیات اور مختلف کام ہوتے ہیں پھر اسکول کالجز وغیرہ کی یا ٹیوشن کی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے اور اتنی گزارش ہے کہ آپ ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل خود بنائیے جو ٹائم ٹیبل شاید اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم کیا کیا پڑھ لیں کیا کیا کر لیں ٹھیک ہے جیسے ساری ہے ساری کے بعد مثلا میں چند چیزیں حفظ کر دیتا ہوں آپ اس میں قرآن پاک کی تلاوت شامل کریں دنیاوی تعلیم سونا درود پاک نمازیں میڈیا ٹی وی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دینی پروگرام یہ چیزیں گھر کا کام اسے سات کام ہوگا اب اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں مثلا پہلے ہم یہ کام کریں گے پھر قرآن پاک کی تلاوت پھر ہم نے تعلیم حاصل کی پھر دین تعلیم دو شیخت پڑھنا ہے کھانا کس وقت ہے سونا کس وقت ہے اس طرح ان چیزوں کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو ان شاء اللہ ठीक. اس کا ٹائم ڈیوائڈ کریں گے سیو ہو جائے گا بھائی کہتے ہیں کہ میں آ, یہ سوڈان میں رہتے ہیں میں کاروبار میں ہوں پاکستان میں بھی زکوات بھیجتا ہوں یہاں پر بھی تو صحیح ہے کہ نہیں ठीक. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوات کا سب سے بڑا مستحق قریبی رشتے دار ہوتے ہیں हुم. وہ اگر وہاں ہوں یا پاکستان تو ان کو بھیجنا افضل اگر قریبی رشتے دار نہ ہوں تو پھر محلے والوں کا حق ہوتا ہے پڑوسیوں کا اگر وہ غریب ہیں تو پھر آپ کو سوڈان میں دینی چاہیے زکوات اور اگر وہاں پر ایسے غریب نہیں ہیں یا ہیں اس کے دینے کے بعد بھی زکات بچ جاتی ہے پھر دوسرے ملک میں بھیجنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کریں ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب میں تسلیم صابری صاحب سے بات کر رہا جی بات کر رہا ہوں میں تسلیم صابری بات کر رہا ہوں کون صاف اور کہاں سے بات کر رہے ہیں علی رضا بول علی رضا اٹلی سے علی رضا, رضا بول رہا ہوں, اتلی جی علی رضا صاحب فرمائیے میں آپ سے ایک سوال جب ہم درو ہیں تو اس کے بعد وہ دعا ہے, ہمیں نہیں آتی اچھا تو اس کے لیے <coughs> وہ دعا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے میں گجرات سے بول رہا ہوں راشد کاشف راشد راشد جی راشد صاحب فرمائیے بہت بہت مبارک ہو سب کو جی آپ جی کو بھی مفتان کو بھی جی جی بہت اچھا پروگرام ہے بہت شکریہ ہاں جی میں بہت پسند کرتا ہوں آپ کے پروگرام کو بہت شکریہ اور ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو زندگی دے سب کو آمین اور آپ کی پوری ٹیم کو اے آر وائی کی سیمائی میں سوال یہ ہے ہم ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں تراپیاں نہ پڑ سکوں میری والدہ صاحبہ بڑی بمار ہے وہ مجھے کہتی ہیں آپ نہ جائے کریں کہیں بھی نا اچھا ہاں جی وہ بہت سخت بیمار رہتی ہیں تو اس کے بارے میں میں نے پوچھا ٹھیک <coughs> <coughs> ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم, علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں بول رہا ہوں جاوید خان جاوید جی جاوید خان صاحب فرمائیے جو مسجد میں ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے کہ لوگ یہاں سے استعار کے لیے بھیجتے ہیں کچھ سامان اور وہاں کسی کے روزی کی تحقیق نہیں رہتی تو اس کے روز کی روزی کیسی ہے کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ کھانے سے اور وہ دوست کھجور سے یا جو پھل فروٹ ہے اس سے استعار کرنا کیسا ہے صحیح ہے یا غلط اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی ایک بھائی نے کہا کہ مال راستے میں ہے پیمنٹ کر چکا ہوں اس پر زکات بنے گی کہ نہیں بنے گی تو وہ مال مال تجارت ہے اور آپ کا ہو چکا ہے لہذا اس پر زکات آپ دے دیجئے اس کے حساب کر کے گودام میں کہتے ہیں مال ہے اور جو آفس وغیرہ میں رکھا ہے اگر وہ مال تجارت ہے تو اس کا بھی حساب کرنا ہو اس پر بھی زکات بنتی ہے ترآی مجھے یہ سمجھ میں آیا شاید غیر مسلم کو شادی میں بلا سکتے ہیں کہ نہیں انہیں افطاری میں بلا سکتے ہیں کہ نہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے جو معاملات ہوں جو ہماری دینی علامت ہیں اس میں غیر مسلم کو دعوت نہ دی جائے کیونکہ اس میں اس میں اس کی تعظیم اور توقیر کا ایک پہلو نکلتا ہے تو بہتر ہے کہ دعوت نہ دی جائے یہ پوچھا تراویز سنت ہے یا واجب ہے یہ سنت معقدہ ہے مرد پر بھی عورت پر بھی سنت مؤقدہ اس عمل کو کہتے ہیں کریں گے تو سوال پائیں گے ایک دو بار چھوڑا تو برا کیا چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے ایک یہ پوچھا کہ یہ جماعت کیوں اس کی قائم کی جاتی ہے جبکہ یہ تو سنت ہیں اور سنت وغیرہ کی جماعت نہیں ہوتی ہے اس پر میں جماعت وہیں پر مکروف کہاں نے لکھا ہے کہ جہاں پیچھے سے نقل نہ ہو اور یہاں پر باقاعدہ صحابہ کے کی طرف سے اس کی نقل موجود ہے یعنی ان کا عمل اور اس ان کی قول منقول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کی اقتداء میں صحابہ کرام کو جمع کیا باقاعدہ تراوی جماعت سے ادا کی لہذا اس میں اب کلام نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے دوران رمضان اور ہم نے حرم میں کھا پی لیا اور احتکاف کی نیت نہیں کی تھی پہلے بات سمجھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو مسجد میں کوئی گمشدہ شدہ چیز تلاش کرتے ہوئے پاؤ تو تم اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نہ ملائے اس لیے کہ مسجد میں اس کام کے لیے نہیں بنی یہ اصول ہے کہ مسجد میں ہر وہ کام کرنا جس مقصد کے لیے مسجد کی تعمیر نہ ہوئی ہو وہ اصلاً ممنوع ہوتا ہے ضرورت جائز ہوگا ضرورت اس وقت جائز ہوگا جیسے مثلاً کوئی احتکاب کر رہا ہے جب وہ باہر نہیں نکل سکتا تو اس کے لیے ضرورتاً جائز ہوا تو یہی پھر فقہ نے فرمایا کہ عام آدمی بھی جو اعتقاف نہیں کیے ہوئے آخری دس دن کا رمضان کا احتکاب وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو نفل احتکاف کی نیت کر لے تاکہ اس کے ذمن میں دیگر یہ دنیاوی جو کام ہیں یا دیگر جو ایسے کام جن کے مقاصد کے لیے مسجد نہیں بنی وہ اس کے لیے جائز ہو جائیں تو جس نے اتنا کہا کہ آپ کو کرنی چاہیے تھی آپ نے ایک غیر مناسب کام کیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو پوری بربادی کا حکم دے دینا اور سب اس کو لرزا کر رکھ دینا <laughs> اس قسم کا معاملہ نہیں, ایک نہیں ایک مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساورک کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب حافظ محمد علی سوہر صاحب اور یہ پروگرام آپ کے لیے کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹس کے تعاون سے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب اب بات, بات ہو رہی تھی اس سلیبس کے حوالے سے ایون جو گریجویٹس کو جو گریجویشن میں جو تاریخ اسلام پڑھائی جا رہی ہے ایون ماسٹرز لیول پر جو تاریخ اسلام پڑھائی جا رہی ہے یا جو علوم اسلامیہ پڑھائے جا رہے ہیں کیا یہ سفیشنٹ ہے مطلب ماسٹر ایک تو لیول ہے ماسٹرز لیول اور وہاں پر جو تاریخ اسلام پڑھائی جا رہی ہے وہ سفیشنٹ ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اس میں ہم آرا پیش کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ مل کے جب کوئی رائے قائم کرے تو وہ مضبوط سر ڈیفینیٹلی میں تو آپ لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے یقین مانی کہ یہ عمل ہوگا ان شاء اللہ نہیں دیکھیں ہم جس دور میں اس بسر کر رہے ہیں زندگی یہ ایج آف اسپیشلائزیشن کا دور ہے